و جی تو ان حبائل الشیطان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عورتیں حبائل الشیطان شیطان کا جال ہیں کیا فرمایا حضرت نے عورتیں شیطان کا جال ہیں بخاری و مسلم میں روایت موجود ہے آپ فرما چکے ہیں اپنے بات نہیں چھوڑا فتنا کوئی ایسا کہ رجال جو مردوں پر زیادہ, مردوں کے زیادہ خلاف ہو مردوں کو زیادہ نقصان پہنچانے والا ہو من النساء عورتوں کے علاوہ یعنی عورتوں کے علاوہ کوئی بھی ایسا کتنا نہیں ہے جو سب سے زیادہ نقصان دہ ہوئے مردوں کے لیے پھر آگے فرمایا فش شیطان کہ شیطان عورتوں کے ذریعے سے شکار کرتا ہے مردوں کا سَبَبًا <لِغْوَائِهِم> اور یہ عورتیں سبب بنتی ہیں اور وہ ان کو سبب بناتا ہے <لِغْوَائِهِم> ان کو بہکانے کے لیے تو مردوں کو بہکانے کے لیے شیطان کس کا استعمال کرتا ہے عورتوں کا استعمال کرتا ہے اس لیے بعض نے راہ میں لکھا ہے کہ گویا عورت ہر عورت نے وہ عورت جو بے بے پردہ ہو بناو سنگار کر کے غیر مردوں کے سامنے آتی ہو تو وہ کل شیطان کا مجسمہ ہے کہ شیطان اس کو گویا کہ اس کے ذریعے سے مردوں کے لیے جال پھینک رہا ہے تو وہ عورت گویا کہ شیطان کا جال بن رہی ہے اس لیے مردوں کو بہتانے کے لیے شیطان کا جال اپنی ماہر عورتوں کے علاوہ ماں بیٹی بہن خالہ پھوپھی نانی دادی وغیرہ جتنے محرمات ہیں ان کے علاوہ ذات عورت کسی رنگ میں بھی ہے کسی روپ میں بھی ہے وہ فتنا ہی فتنا ہے مردوں کے لیے اسی طرح عورت کے لیے اپنے محرم رشتہ دار بہن بھائی وغیرہ وغیرہ جتنے بھی محرم مرد ہیں ان کے علاوہ کسی بھی رنگ اور روپ میں کسی بھی مرد سے تعلق رکھنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے اور کبھی بھی فکنے سے خالی نہیں ہے ضرورت سے جائز اگر بقدر ضرورت ہے کہ تو جائز ہے درست ہے آپ کے پیر و مرشد ہیں آپ کے استاد ہیں آپ کے کسی بھی تعلق سے واسطہ ہے آپ کے پرنسپل ہیں آپ کسی کالج یونیورسٹی میں پڑھتے پڑھاتے ہیں آپ کا واسطہ پڑھتے ہیں ان سے تو بختی ضرورت اور انتہائی ضرورت کی بنیاد پر ان سے بات کی گنجائش ہے اور تعلق کی گنجائش ہے اس کے علاوہ نہیں بلا ضرورت بات خواہ مخ بات کو بڑھانے کی کوشش کرنا بات کو طول دینے کی کوشش کرنا ضرورت سے بڑھ کر یہ کیا ہے ناجائز اور حرام ہے اگر شریعت تقاضوں کے مطابق طبعی تقاضوں کے مطابق بوقت ضرورت کسی بات کی ضرورت ہے اس کی تو گنجائش ہے لیکن اس کے علاوہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے چاہے وہ استاد ہے چاہے وہ پیر ہے چاہے وہ ڈاکٹر ہے چاہے وہ پرنسپل ہے معالج ہے کسی بھی رنگ روپ میں جب کبھی بھی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے کہیں ضرورت پڑتی ہے مارکیٹ جاتے ہیں وہاں سے خریداری کی ضرورت پڑتی ہے شاپنگ کرتے ہوئے مردوں سے ہم کلام ہونے کی ضرورت پڑتی ہے تو ایسی بات کی جائے جو بہت ضروری ہو حد تک پر امکان کوشش کی جائے کہ پہلے تو بات سے بچا جائے کسی اور متبادل صورت میں اس کو اختیار کیا جائے کوئی متبادل صورت ہے لیکن اگر کوئی متبادل صورت نہیں ہے تو بخش ضرورت اور پھر ایسے لہجے میں بات کی جائے ایسے لہجے میں کہ جس میں شائستگی اور نرمی بالکل بھی نہ ہو جس لہجے میں نرمی بالکل بھی نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ نہیں اور اپنے اللہ غفور و پھر آگے صحابہ اکرام سے فرمایا اگر تمہیں ضرورت پڑے اگر تمہیں ضرورت پڑتی ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سے بات کرنے کی تو کیا کرو پردے کی پیچھے سے بات کرو جی سامنے آ کر بات نہیں اگر کہیں ضرورت پڑتی بھی ہے تو پرسے پردہ بات کی جائے اور اگر خواتین کو ضرورت پڑتی ہے بات کرنے کی تو کس طریقے سے بات کی جائے لہجا بدل کر نرم رویے سے بات نہ کی جائے بلکہ کیسے بات کی جائے سخت لیجیے میں بات کی جائے ہاں برائی نہ ہو گالن بلوچ نہ ہو لیکن یہ ہے کہ کیا ہو اللہ اکبر ایسے رویے سے بات کی جائے کہ جس میں شاستری اور نرمی اللہ اکبر نہ ہو پر میں آ رہی نہیں ہے لیکن اس کا خلاصہ کیا ہے یہی ہے کہ جب بھی کبھی موقع آئے ایسا بات کرنے کا تو نرم لہجے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اللہم انی اعوذ بک من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں کس کی من فتنہ عورتوں کے فتنے سے پھر آن حضرت نے فرمایا کہ جہنم میں عورتیں زیادہ ہوں گی نمبر ایک عبت کی وجہ سے نمبر دو بے پردگی اور بے حیائی کی وجہ سے اللہ تعالی سب کی حفاظت فرمایا جی اس لیے ان نساء و حوائل الشیطان شیطان کا جال کہا اس عورت کو نہیں کہا کہ جو گھر کی زینت ہے اور اگر اسے کبھی ضرورت بھی پڑتی ہے گھر کے باہر نکلنے کی تو وہ شریف تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے گھر کے باہر جاتی ہے تو وہ عورت کبھی بھی شیطان کا جال نہیں ہے شیطان کا جال کون سی عورت ہے وہ عورت ہے کہ جو اپنی طرف مردوں کو مائل کرنے کی کوشش کرتی ہے اپنی طرف عورتوں کو مرضوں کو مائل کرنے کی کوشش کرتی ہے بناو سنگار کر کے جاتی ہے اور اسی لیے جاتی ہے کہ کہ وہ خیر کو کو اپنا آپ یا یہ کہ ان کو دیکھیں میں جی. نے اس نزیز کے علاوہ انسا و حبا شیخان کے علاوہ دو حریضیں آپ کو بتائی ہیں ایک بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے اسامہ کی اور حضرت نے فرمایا تھا کہ میں نے دنیا کے اندر نہیں چھوڑا میں نے اپنے بات ایسے ستنے کو جو مردوں پر سب سے زیادہ سخت ہو وہ صرف اگر کتنا ہے تو صرف اور صرف عورتوں کا ہے کیوں شیطان ان کے ذریعے سے مردوں کا شکار کرتا ہے اور عورتیں سبب بنتی ہیں مردوں کے بہتا رہے گا دوسری عادی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگتا ہوں عورتوں کے فتنے سے پھر ایک اور روایت آم حضرت فرماتے ہیں کہ جہنم میں عورتیں زیادہ ہوں گی دو بنیادیں بتائیے جس وجہ سے نمبر ایک رکت کی بنیاد پر نمبر دو حیائی اور بے پردگی کی بنیاد پر اس لیے جو جو چیزیں سبب بننے والی ہیں ان سے اجتناب کیا جائے ان سے اجتناب کیا جائے بڑے کھلے دل سے کہہ دیا جاتا ہے اور منہ کھول کر کہہ دیا جاتا ہے دل صاف ہونے چاہیے ظاہر سے چاہ کیا فرق پڑتا ہے کیا کہہ دیا جاتا ہے دل صاف ہونے چاہیے ظاہری پردے سے کیا فرق پڑتا ہے تو بڑا, بڑا فرق پڑتا ہے جال جان فرما دیا ہے اس لیے انسان کو کیا ہونا چاہیے شریک تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے آپ کا من کچھ بھی چاہتا ہے آپ کا دل کچھ بھی کرتا ہے کچھ بھی کہتا ہے لیکن ہونا کیا چاہیے اللہ کے حقوق مد نظر رہنے چاہیے اللہ کہاں ادا کرنے والی ہو اور بندوں کہاں ادا کرنے والی ہو بس ساتھ عورت اگر ان دو چیزوں کو مد نظر رکھ لے تو میرے خیال سے اس کی زندگی سب سے زیادہ بہتر زندگی ہے نمبر ایک اپنے مد نظر رکھے کہ اللہ کے مجھ پر کیا حق ہے نمبر دو بندوں میں سے کون کون ایسا ہے کہ جس کا مجھ پر حق ہے اللہ کا حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے نماز پڑھے روزہ رکھے جب تک کہ اس کے لیے روزہ رکھنے میں یا نماز پڑھنے میں کوئی مانع نہیں ہے اس کے علاوہ اللہ کے جو بھی حقوق ہیں اگر اس کے پاس زیوراب ہیں مال و دولت ہے کی زکاط ادا کرے کسی طرح اس پر حج فرض ہے تو وہ حج کرے دیگر جتنی بھی فنگائی ہیں اس کا اہتمام ہے اس کے بعد اپنے مائک کا خیال رکھیں اور مائک میوٹ کر لیجیے پھر یہ نمبر دو یہ کہ وہ حقوق العباد کو ادا کرنے والی ہو بندوں میں سے جس جس کے حق اس پر ہیں ان کو بھی ادا کرنے والی بن جائے اپنی اولاد ہے ان کا حق ادا کرنے والی ہو شوہر کا حق ادا کرنے والی ہو اسی طرح اگر ماں باپ ہیں بہن بھائی ہیں تو ان کے بھی جو جو حقوق ہیں اس حد تک ادا کیے جائیں لیکن بیاہے جانے کے بعد شادی ہو جانے کے بعد ابر والا میں شوہر کے حق آ جاتے ہیں شوہر کے حقوق اس کے بعد سانس اور سسر کے اگر حقوق ہیں پھر اس کے بعد اولاد کا مرحلہ آ جاتا ہے اور پھر اس کے علاوہ تو بہرحال مد نظر کیا رہنا چاہیے اللہ کے حقوق کیا ہے نمبر دو یہ کہ مردوں کے حقوق کیا ہیں دنیا کے اندر رہنے والا انسان اگر ان دو چیزوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بن جائے تو پوری کائنات کے اندر اس سے بڑھ کر اس سے بڑھ کر انسان کوئی نہیںلاد بعد میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی پہلے شوہر ہوتے ہیں اس کے بعد اولاد آتی ہے بعد میں ہونے کا یہ مطلب ورنہ ہارے کے حقوق پائے جاتے ہیں اس کے لیے تقریب اور تاخیر نہیں جس کا حق ہے وہ کا حق ہے وہ مقدم یا مخصوص ہے جی ٹھیک ہے نا تو تقریب اور تاخیر حقوق میں نہیں ہے جس کا حق ہے وہ کیا ہے بیک وقت پائے جاتے ہیں ان کو حقوق کا خیال ایک ہی وقت میں سب کا رکھنا ہے ٹھیک ہے جن کا سوال تھا مزید اگر کوئی بات وقت مطلوب ہے تو آپ بتا دیجیے اگر کوئی انسان حقوق اللہ کو بھی ادا کرنے والا ہے حقوق و کو بھی ادا کرنے والا ہے تو اس سے بڑا ولی پہ کوئی بھی نہیں ہے عورتیں شیطان کا جان عورتیں شانے ہر اس چیز سے ہر اس عمل سے اللہ تعالیٰ احترام کی جائے اس چیز سے مکمل بچنے کی کوشش کی جائے جو غیر کسی کو گناہ میں ملوث کرنے کا ذریعہ بنائے نہیں فرض نہیں ہے یہ بھی یاد رکھیے گا معاشرت کا تقاضا کچھ اور چیز ہے یاد رکھیے گا کہ اگر گرو جب اپنے ماں باپ کو کہہ کر ایک نیا گھر بسانے کے لیے جاتی ہے تو اگر اپنے شمر کے ماں باپ اپنے ماں باپ کا درجہ دے دے حقیقی معنی میں الفاظ کی حد تک نہیں حقیقی معنی میں تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں میرا ذاتی تجربہ ہے چار سے پانچ سال کا اس معاشرتی زندگی میں جہاں پر ہمارا واقعہ پڑھتے ہیں معاشرتی مسائل سے کہ لوگ اس حوالے کا مسائل ذریعے رجوع کرتے ہیں تو ذاتی تجربہ یہ ہے کہ خدا کی قسم وہ ساس اور سسر اپنی بیٹی سے کئی گنا بڑھ کر اس بہو کا خیال رکھتے ہیں بشر تھے کہ وہ بہو اپنے ماں باپ کی طرح ساس اور سسر کو بھی اپنے ماں باپ کا درجہ دے اور جو خیال وہ حقیقی معنیٰ اپنے ماں باپ کا رکھتی تھی جو درد اور احساس اس کا اپنے حقیقی ماں باپ کو ہوتا تھا وہ اگر ان کا ایسے ہی خیال رکھے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس کا خیال نہ رکھیں بالکل غلط ہے جو یہ کہتا ہے بالکل غلط ہے فرض نہیں ہے لیکن معاشرت کا تقاضا اور ہے معاشرہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے اس لیے کہ اگر اس اگر ایسا نہیں کرے گی کوئی بہو تو اس کی زندگی حجیرن بن جاتی ہے اس کی زندگی خود مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے کیوں؟ پھر کیا ہوتا ہے ماں باپ کو شکایت ہوتی ہے شوہر سے وہ کہتے ہیں کہ آپ کی زوجہ ایسے کرتی ہیں پھر شوہر کو شکایت ہوتی ہے اپنی روزہ سے پھر صورتحال گھر کی فضا خراب ہو جاتی ہے شوہر اور بیوی بی. آپس میں کیا ہو جاتے ہیں ان کے آپس کے تعلقات اچھے نہیں رہتے اس لیے پھر یہ شکمے شکایتیں تبھی ختم ہو سکتی ہیں کہ جب باہمی محبت اور الفت کو کیا دیا جائے رواج دیا جائے اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب ادب کا لحاظ ہو بڑوں کا ادب ہو چھوٹوں پر شفقت ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ بہو ہی کیا ہوتی ہے ایسی ہوتی ہے جب وہ سات اور سسر کا خیال نہیں رکھتی جو ساتھ ہیں جو ساتھیں ہیں یا سسر ہیں ان کو بھی چاہیے کہ جس طرح وہ اپنی بیٹی کو سب کچھ سمجھتی ہیں وہ اپنی بہو کو بھی بیٹی سمجھیں کہ وہ بھی آنے والی وہ بھی کسی کی بیٹی ہے وہ بھی کسی کا خون ہے اس کے لیے بھی کسی کو درد ہوتا ہے یاد رکھیے گا میری ایک بات آپ مختلف درجات کے لوگ ہوں گے میں کسی سے کوئی واقف نہیں ہوں لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ جو ساتھ ہے جب تک وہ بہو کو اپنی حقیقی بیٹی کا درجہ نہیں دے گی اس جیسا دکھ اور درد نہیں اٹھائے گی اس کی بیٹی بھی کبھی چین سے نہیں رہے گی میں عموماً کہتا ہوں اور اپنے عزیز وخارا خود اپنے گھر میں بھی اس بات کو مد نظر رکھتے ہیں الحمد للہ کہ اگر کسی کی بہن کسی کی بیٹی ہمارے گھر میں سکون پائے گی تو ہماری بیٹیاں اور ہماری بہنیں لہروں کے گھروں میں سکون پائے گی اگر آج کوئی ساتھ یا سسر اپنی بہو کو بات کہتا ہے صرف برے لہجے سے سمجھانے کے انداز سے نہیں اپنا درد یا اپنا سمجھ کر نہیں بلکہ تنظیم انداز میں اگر اس پر کوئی بات کہتا ہے تو اس کی اپنی ذاتی بیٹی کو دوسرے کا گھر میں ہو سکتا ہے کہ مارا بھی بھی جائے اور پیٹا بھی جائے. یہ دنیا مقافات عمل کا جگہ ہے یہاں پر مقافات عمل ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی جیسے کیا جائے گا ویسے کیا جاتا ہے اس لیے جو ساتھیں ہیں وہ اپنی بہوؤں کو اپنی بیٹیوں کا درجہ دیں جو درد اپنی بیٹی کا لگتا ہے وہی درد بہو کا بھی لگنا چاہیے اور جو بہوئے ہیں ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جس گھر میں وہ رہتی نے جس طرح اپنے ماں باپ کو درجہ دیا تھا جس طرح ان شدوں پر درد ہوتا تھا آج ان کا بھی درد ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ بہو صبح سے لے کر شام تک صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد شروع ہو جائے گھر ناشتہ بھی بنائے پھر گھر کی صفائی بھی کرے دوپہر کا کھانا بھی بنائے پھر اس کے بعد سارے کام کرنے کے بعد شام کا کھانا بھی بنائے جب की کی نماز پڑھ کر تھک ہار کر وہ اپنے کمرے میں چلی جائے تو اس کے بعد اگر اس کی اپنی بیٹی ساتھ چھوٹا سا کوئی کام کر لے تو اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے ہائے ہائے میری بیٹی بہت تھک گئی دن بھر کام کرتی رہی اور بہو کی طرف اشارہ کر کے گئے اسے دیکھو ہر وقت لیٹی رہتی ہے تو یہ کہاں کا انسان ہے کہاں کا انسان یہ بھی غلط ہے لیکن دوسری طرف کا نظریہ دیکھیے دوسری طرف اگر بہت صاحبہ ایسی ہیں تو وہ کہیں کہ بس میں ہی کیا اس گھر کی نوکرانی ہوں میں نے یہ سارے کام کرنے ہیں میرا تو صرف ایک ہی شوہر ہے مجھے اس سے گھر پہ کیا لینا دینا مجھے کیا جو جس کو کھانا ہے کھاتا رہے جس کو پینا ہے وقت پہ پیتا رہے گھر گندہ ہے تو مجھے کیا خادمہ رکھ لی جائے کام کرنے کے لیے وہ اپنے کمرے سے باہر ہی تشریف نہ لائیں اور جو کچھ ہو رہا ہے, ہوتا رہا ہے کھانے کے وقت اگر के کے صرف کچن میں دیکھ لیا جائے تو کیا کھانے کو کچھ ہے یا نہیں اگر کھانے کو بھی کچھ نہ ہو تو پھر بھی سانس کو کیا ہے برا بھلا کہا جائے کہ کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں بنایا تو یہ بھی کیا ہے غلط ہے اس لیے کیا ہونا چاہیے یہ معاملہ تبھی درست ہوں گے کہ جب بالکل بین بین کاختیار کیا جائے گا بہو یہ سمجھے کہ یہ میرا گھر ہے اس کی ہر ہرکیم اس کی اس کی حفاظت میں نے کرنی ہے میرے شوہر کے ماں باپ میرے ہیں کہ اب اس صحاتی کی گھر یہ ہے پھر سب کچھ یہاں کا میرا ساتھ یہ سمجھے کہ یہ آنے والی جو بیٹی ہے جس کی بھی بیٹی ہے یہ میری بیٹی بن چکی ہے اس کا درد میرا درد ہے اس کا دکھ میرا دکھ ہے اس کی خوشی میری خوشی ہے اب وہ اس کی خوشی میں خوش ہوگی اس کی کمی میں اگر ہوگی تو تب یہ گھر ترقیاں کرے گا تب اس میں محبت اور جاگے گی سب یہاں پر گھر کی سزا خراب نہیں ہوگ اس لیے ان چیزوں کو مد نظر رکھا جائے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے چھوڑ دیں کہ فرض کیا ہے چھوڑ دیجیے کہ واجب کیا ہے چھوڑ دیجیے کہ سنت کیا ہے معاشرت کیا تقاضا کرتی ہے اہلاد کا تقاضا کیا ہے میری زندگی کس طرح پرسکون گزر سکتی ہے یاد رکھیے جتنی عزت دو گے اتنی عزت لو گے جو جتنی عزت دے گا کسی کو اتنی ہی عزت دی جائے گی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی کو عزت دیں اور وہ آپ کی بے عزتی کرے گی ایک بار اگر وہ بے عزتی کر بھی لے گا تو دوسری بار وہ خود ہی شرمائے گا کہ میں اسے کیا کہہ رہا ہوں اور یہ کیا کہہ رہا ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہونے والا اللہ کا نہیں فرمائیں گے دونوں کہیں گے جب ساتھ کہے گی میرا ہے بہو کہے گی میرا ہے تو بہت اچھی سزا قائم ہو جائے گی بہو ہی خیال رکھے گی ساتھ بھی خیال رکھے گی یہ لڑائی نہیں بننے والی ٹھیک ہے اللہ فرمائیں اس لیے محبت کا تقاضا ہے ادب کا تقاضا ہے آپ جتنا ادب کریں گے آپ جتنا کسی کو محبت دیں گے آپ اس سے زیادہ محبت ملے گے آپ برداشت کر لیں اگر آپ کو کچھ برا دے بھی دیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں اس نے غلط کہا ہے آپ وقت پر برداشت کر لیجئے جب حالات سازگار ہو جائیں آپ سامنے والے کو اطلاع کر دیجیے کہ آپ نے وقت میں بے ڈائیں والی بات کی ہے حالانکہ اس وقت کی صورت حال ایسی نہیں تھی تو اس وقت ایسے اوقات میں بھی بہت زیادہ سمجھداری کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے لیکن بیچاری خواتین بھلے اپنے چاری کو بہت کچھ سمجھیں بھلے اپنے کو بہت کچھ سمجھیں لیکن پھر بھی آ کا فرمان آ جاتا ہے ساتھ پھر بھی نقص عقل ضرور ہے اس بات کا انکار نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے خواتین کو بہت زیادہ سمجھ دی ہے بہت زیادہ سمجھدار ہوتی ہیں بہت زیادہ عقل مندی کے فیصلے کرتی ہیں کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ ذمہ داری کی بات اتنی زیادہ عقل مندی پر مبنی بات خواتین کی جانب سے ہوتی ہے کہ بہت ہی کامل لا انسان مت بھی نہیں کر سکتا اس لیے ان چیزوں سے ان چیزوں کا خیال رکھا جائے لیکن حالات کے مطابق فیصلہ کیا جائے کبھی بھی جذباتی بازی میں فیصلہ نہ کیا جائے جذبات میں آ کر فیصلہ نہ کیا جائے اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کروائیں اللہ تعالیٰ سب, کی لیے دیں اللہ تعالی سب کو کے لیے آسانی کرفاظت فرمائے تو میں نے کہا اس لیے کہ سب سے کردار سب سے بڑا کردار کس کا ہوتا ہے ماں کا ہوتا ہے شروع دن سے ماں کو چاہیے کہ بیٹی کیوں ایسا بنا دے ایسا بنا دے کہ مر نہ آ جائے بیٹی کی تربیت دیتی ہونی چاہیے کہ وہ جس ہاں میں بھی رہے ہیں بڑی پرسکون زندگی گزارے جب کبھی بھی کوئی भी کرے تو بہت بڑا बहुत बड़ा سے بالکل سوچ سمجھ کر اور کمال कमाल کا فیصلہ ہونا چاہیے لیکن یہ کہاں سے آتی لوگ ماں کی تربیت ہے جو ماں اسے تربیت دے देगी اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے سب کی زندگی میں خوشیاں بھر دیں سب کو پریشانی مثال تبارت و تعالیٰ محفوظ رکھیں کیا حدیث ہے انحصہ اور ہوا الشیطان عورتیں شیطان کا جال ہیں اس کی لیے اس فیر سے اجتناب کیا جائے جو کیا ہے گناہوں میں خود کو مبتلا کرنے والا ہے یا کسی غیر کو اس گناہ میں ملوث کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے محتاط کرناسر ہوں سب کو خیر و واقعیت سے رکھیں سب کو حفظ و امان میں رکھیں چلیں گی بتا دیں گے ان شاء اللہ دھیرے دھیرے